میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا میرا چیلنج ایک کروڑ روپیہ نقد نام دوں گا اگر کوئی بندہ میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر دے جب امام نے فرما دیا کہ مجھے یزید کی طرف لے چلو میں اس کی بات کرتا ہوں اب یہ نہیں جانے دے رہے اس کا مطلب ہے جس چیز کو شران جائز سمجھتے تھے اس کا آپ نے مطالبہ کر دیا انہوں نے رد کر دیا اور جو شرح ناجائز جائز تھا امام سے اس کا مطالبہ کیا اس ناجائز کام پر امام نے جان دینا صحیح سمجھا لیکن یہ غلط بیعت بحثی بحث جائز نہ سمجھی اسی بات پر امام علی مقام کو سید سیدا کہا جاتا دنیا کے لوگ بٹھا دو بڑے بڑے بلا بٹھا دو امام حسین کو سید سیدا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں سید و پر دلیل پیش کر دے سوگت کر دے سید شاہدا کیسے بنتے ہیں میں بتاتا ہوں الحمدللہ ابن زیاد نے غلط مطالبہ کیا خلاف شرح مطالبہ کیا امام حسین نے اس کو رد کر دیا اس نے اس جزا میں امام پاک کو شہید کر دیا تو اس وجہ سے پاک رسول کے فرمان کے مطابق امام مقام سید الشہدا ہے یقیناً ہے یقیناً ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کہانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامحین السلام علیکم و اللہ اس وقت کا مسئلہ یزید کے حوالے سے آخری موضوع ہے امام عالی مقام کا کربلا میں یزید کو امیر المومنین فرمانا اور بیعت کرنے کا فرمانا شیعہ مجتہدین علماء کی کتابوں سے دوسری صدی سے چودہویں صدی تک آپ کو شیعہ علماء اکابرین شیعہ کی کتابوں سے مخصوص اصل عبارت یہ دکھائی جا رہی ہے تو وہ آپ مشاہدے میں کریں گے میں دوسری صدی سے شروع کروں گا کتابوں کے نام بتاتا چلوں گا اور جو مشترکہ اتفاقی عبارت ہے جس عبارت میں یہ الفاظ موجود ہیں امیر المومنین یزید جس میں امیر المومنین فرمانا آ گیا دوسرا بیت کرنے کا فرمانا اس کے لفظ ہوں گے فیا داؤ یا فی یا ہی تو جو اتفاقی مشترکہ عبارت ہوگی نہ سب کی وہ آخر میں اس کی وضاحت کر دوں گا پہلے میں ترتیب کے ساتھ حوالے آپ کو پیش کرتا ہوں سب سے پہلا حوالہ ہے ابو مخنف لوت بن یحییٰ غامدی کا یہ دوسری صدی کا بندہ ایک سو ستر میں اس کی وفات ہے کربلا شریف کے قصے پر کتاب اس نے بنائی ہے سب سے پہلے کتاب ابو مخنف نے بنائی ہے اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب ابو مخنب شیعہ کی ہے سنی کسی کی کتاب اس صدی میں نہیں لکھی گئی بعد والوں نے سنیوں میں سے بعد والوں نے لکھا ہے ہاں بغیر مستقل کتاب کی صورت کے محض ایک روایت کے طور پر کسہ کر بلا کچھ یعنی بغیر زیادہ تفصیلات اور وضاحت کے اجمال کے ساتھ اجمال کے ساتھ قدر تفصیل وہ اہل سنت و جماعت کے پاس ملتا ہے اس وقت میرا مقصد صرف شیعہ کتب سے ثابت کرنا ہے بس کیونکہ سب سے زیادہ اس مسئلے کو انہی لوگوں نے اٹھایا ہے بیس حوالے دوسری صدی سے لے کر چودویں تک بیس حوالے شیعہ مذہب کی ان کتابوں کے پیش کروں گا جن پر روئے زمین کے شیعہ متفق تھا سب سے پہلا حوالہ لوت بن یاحیاب مخنف کی کتاب مقتل اس کے دو نسخے میرے پاس ہیں ایک مشہور نسخہ ہے بغیر تحقیق کے ایران کا دوسرا ایک نیا نسخہ تحقیق کے ساتھ چھپا ہے حسن غفاری کی تحقیق کے ساتھ وہ بھی ایران سے یہ دونوں اس کے نیٹ پر پڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ارشاد یہ دوسرا نمبر ہے شیخ مفید کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ مفید بغداد کا ان کا بہت بڑا محدث تھا امام تھا مشتحد تھا الرشاد اس شخص کی وفات ہے چار سو تیرہ ہجری میں آگے آ تجارب تجار تیسرا نمبر ابن مس کوئے اس کی وفات ہے چار سو اکیس میں آگے چوتھا نمبر ہے رعود الواعظین الواظین و بسکیرت المتا محمد بن فتال الشپوری اس کی وفات ہے پانچ سو آٹھ میں اعلام الورا ابو علی الفاظ الحسن قبرسی مجما البیان جس کی تفسیر دنیا میں مشہور ہے یہ جی چھٹی صدی کا بندہ ہے مصیر الاحزان چھٹا نمبر مصیر الاحزان احزان جعفر بن محمد ابن نما ابن متاحر کا شیخ اس کی وفات ہے سو میں معالی سبطین محمد مہدی یا محمد صالح بن احمد سروری ما زندرانی اسفہانی تقی مجلسی جو کہ باقر مجلسی کا والد تھا یہ اس کا شاگرد ہے اس کی وفات ہے ایک ہزار میں نواں نمبر العوالم یوسف بحرانی صاحب ہداق کی کتاب اس کی وفات ہے گیارہ سو چھیاسی میں دسواں نمبر ہے دم ات محمد باقر بن محمد اکمل الوحید البہ بہانی اس کی وفات ہے بارہ سو چھ میں اس اسرار الشہادہ آغا بن عابد شیروانی مشہور دربندی وفات ہے بارہ سو پچاسی میں عبرات المصطفین فی مخت الحسین محمد باقر محمودی کی وفاتہ ہے تیرہ سو ستائیس میں نفس المحموم فی مصیبت سیدنا الحسین المظلوم عباس بن محمد رضا قمی کی وفات ہے تیرہ سو انسٹھ میں الیمام الحسین و ہو فاض علی القزوینی کی کتاب ہے وفات ہے تیرہ سو سٹھ میں پندرہ نمبر اعیان الشیعہ دس جلدوں کی کتاب ہے سید محسن امین کی سید محسن امین عاملی تیرہ سو اکتر میں یہ سید ہے مقتل الحسین عبد الرزاق المکرم کی خواف دو نقطے کے ساتھ یہ عراق کا تھا یہ میرے ہاتھ میں ہے وفات ہے تیرہ سو اکیانوے میں لوا عز الشجان فی مختلح حسین اسی سید محسن امین عامل کی تاریخ امام تاریخ و امام حسین یہ ہے. یہ چوبیس جلدوں کی کتاب ہے اس کے اس سے یہ حوالے میں نے نکالے ہیں اور پھر نیٹ سے دیکھا ہے کتابیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر حوالے کی تصویر اس میں موجود ہے تو یہ تاریخ امام میں حسین جلد دوم صفحہ 809 یہ ایران سے چھپ کر آئی ہے اس کے اندر سنی شیعہ سب کتابوں سب کتابوں کے سنی اور شیعہ دونوں کے حوالے موجود ہیں نام موجود ہیں سفید جلد وغیرہ سب بتایا گیا ہے ایران سے آئیے ان پر جو مزید اضافے کیے ہیں ناسخ التواریخ جلد چھ جز دو مرزا محمد تقی سپہر کی منتحل اعمال شیخ عباس قمی کی تو حضرات یہ ترتیب کے ساتھ بندہ ناچیز نے آپ کو نام گنوا دیے ملا باقر مجلسی کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ وہ شخص ہے باقر مجلسی خمائنی جیسے نے کہا کہ جو ہمارے مذہب کی ترجمانی باخر مجلسی نے کی ہے ہم اس کے پابند یہ وہ شخص ایک سو دس جلدوں میں اس کی کتاب آئی اور یہ نیا چھاپا ہے اس کا آپ یہ ملازم فرما رہے ہیں جلد اور صفا اب جو سب میں ہاں ایک اور حوالہ ہے یہ بہت بڑا یہ عقیدہ کا ان کا امام ہے اس کو بولتے ہیں شیخ الطفا ابو جعفر تلخیص الشافی, تلخیص الشافی تلخیص الشافی یہ جزدوم ہے سفر نمبر ایک سو چھیاسی ہے ویسے تو اس سے پہلے شروع ہو رہا ہے مسئلہ لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر ہے ایک سو پر اب جو سب کی عبارت ہے نا جو سارے نقل کر رہے ہیں اتفاق کے ساتھ وہ عبارت پڑھتا ہوں اور ابھی اور اس کا انشاءاللہ اللہ سادہ مطلب آپ کو سمجھا دیتا جیسے میں پڑھنے لگا ہوں ایک تو آل ارشاد ہے اس کی پڑھوں گا یہ عربی ہوگی دوسری منتحل اعمال ہے عباس قمی کی یہ ان کا فقت المحدین بندہ ہے بہت پرانا بندہ ہے اس میں ہوگی فارسی تو فارسیوں کے لیے فارسی پڑھ دوں گا عربیوں کے لیے عربی پڑھ دوں گا اور اردو خانوں کے لیے سادہ الفاظ میں انشاءاللہ اس کا مطلب سمجھا دوں عبارت یہ ہے اس جو عبارت پیش کرنے لگا ہوں جس کا مطلب جس کو پڑھنا ہے میں نے اس کا پس منظر یہ ہے جو پیچھے لکھا ہوا ہے کہ امام آہل مقام جب کربلا شریف میں پہنچتے ہیں ابن زیاد کی فوجیں آتی ہیں عمر بن سعد عمر بن ابن سعد جس کو مشہور ہوں عمر بن سعد کی آخری شب کو آخری رات کو امام عالی مقام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے امام عالی مقام کے دعوت دینے پر امام صاحب پیغام بھیجتے ہیں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اگر وقت دے ٹھیک ہے وہ دونوں حضرات بیٹھ گئے بیٹھ کر جو کچھ ان کے درمیان طے ہوا وہ ابھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں ابن عمر بن سعد نے جو امام علی مقام نے فرمایا جو دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا بات چیت ہوئی وہ لکھا ابن سعد نے اور ابن زیاد کو بھیج دیا وہ کیا لکھا ہے وہ یہ ہے اما بعد یہ خط کی عبارت پیش کر رہا ہوں اما بعد کا دتف انا یہ رہتا وہ جامع ال کیلیمات وہ اسلحہ امر هذا حسين قد أعطاني عهداً أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلاً من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم أو أن يأتي المؤمنين يزيد فيدعو يده فہ فی یاد ہی فیا فی ماں بئی نہ بین و فی الحمر یہ خط جب ابن زیاد کو پہنچتا ہے وہ پڑھتا ہے وہ جو کہتا ہے پھر حکم جاری کرتا ہے ابن سعد کے نام فلما قرأ عبيد الله الكتاب قال هذا كتاب هذا كتاب ناصح مشفق على قومه فقام إله شمر بن ذل جوشا فقال تقبل هذا منه وقد نازل بأرضك وإلى جنبك والله لا يضاحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة ولتكونن أولى بالضعف والعجز فلا تعته هذه المنزلة فإنها من الوهن ولكن لينزل لي... لي على حكمك هو وأصحابه فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة وإن عفوت كان ذلك لك قال له ابن زهاد نعم ما رأيت الرأي رأيك أخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد فليعرض على الحسين وأصحابه أن نزول على حكمه فان فعلوا فليبعث بهم الي سلامه وان هم ابوا فليقاتلهم فان فعل فاسمع له واطع وان ابا ان يقاتلهم فانتامير الجيش واضرب عنقه وبعث الي براسي وكتب الى عمر لتكفى عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتعتذره ولا لتعتذر له ولا لتكون له عندي شافعا انظر فإن حسين وأصابوا على حكمي واستسلموا فبعث بهم إلي سلاما وإن فضحف الحمہ تاطت الحمت الى لذا وقت اب میں پہلے فارسی ترجمہ اس کا پڑھوں گا عباس قمی کی منتحل اعمال سے پس منظر سمجھ سناتا ہوں پسچو حضرت آمدن لشکرہ برائے مکاتلا دید بسوئے سعد پیا میں فرستا کہ من باتو مطلب دورم وہ میخواہم تورا بےبینم پبوں گا یک دیگرہ ملاقات نمودا و گفتگو بس یار باہم نمود پس عمر بسوئے لشکر خیش برگشت و ناما با ابید زیاد نمیر خدا خداوند آتی شے بر افروختائے مارا با حسین خاموش کرد و امر عمر ترا اسلح فرمود اینک حسین بامن عہد کردہ کہ برگردت بسو مکانے کے آمدہ یا در رو یکسر حداد منزل کنت حکمل یقین سائر مسلمانان باشد در خیر و شر یا کہ برود در نزد امیر یزید دست خودرا در دست اہد تا او چی خواہد بکنت وہ البتہ دری مطلب رضایت تو و صلاحیت بل جملہ چون نامہ بعبید اللہ رسید و خان گفت اینامائے شخص ناصح شہ مہربان ایس با قوم خود و باید قبول کر شمر ملعون برخاست و گفت ہے امیر آیا این مطلب را حسین قبول میں کنی بخا سوگان کہ اگر وہ خودرا بدست تو نہ دیہات وہ در پہ کار خود رو امر قوت کا گرفت تو تورا زعفر و خاد گرفت اگر خلاف کنا دفعورہ دیگر نتوانی کھار لیکن الحال بچنگ تو گرفتار است وانچے رایت در باب او قرار گیرد از پیش میں پس ہم رکن کے در مقام اطاعت و حکم تو برایت پس وانچے خواہی از عقوبت یعفو در حق او و اصحابش بعمل آور ابن زیاد حرف او را پسندید و گفت نام دری باب با عمر بن سعد وبا تو کنم رہا روانہ ابن سعد آ رہا بار حسین و صحاب اگر قبول اطاعت من نمودن قبول اطاعت من نمود و اگر نا باشا کارزار کند و اگر پسر سعاد با حسین ابانا تو امیر لشکر بھی باش و گردن عمر را بزن و سرشرا برائے من روانہ کن یہ فارسی ہے اردو کیا ہے اردو یہ ہے کہ ابن سعد نے خط لکھا کہ اللہ پاک نے آگ بجھا دی جو حسین کے ساتھ جھگڑے کی آگ تھی وہ بجھ گئی یہ حسین ہے انہوں نے میرے ساتھ عہد کر لیا کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر چلا جاتا ہوں اور یا میں سرحد کی طرف چلا جاتا ہوں مسلمانوں کی وہاں پر جو مسلمانوں کی فوج یزید کی عمارت میں خلافت میں وہاں کام کر رہی ہے جو ان کے حقوق ہوں گے وہ میرے حقوق ہوں گے جو ان کے فرائض ہیں خلیفہ کی طرف سے وہی میرے اوپر فرائض ہوں گے میں قبول کروں گا یا پھر مجھے امیر المومنین یزید کی طرف لے چلو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں بہت کر دیتا ہوں یہ تین باتیں حسین نے کی ہیں اس میں تمہارے لیے امر بن سعد نے لکھا تمہارے لیے خوشنودی ہے اور امت کی اس میں بہتری ہے عبید زیاد نے کتاب پڑھی یعنی خط پڑھا کہنے لگا یہ تو کسی نصیحت والے مہربان امت پر جو ہے نا اس بندے کا یہ خط ہے اتنا اس نے کہا شمر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب یہ سبب بننے لگا امام کی شہادت کا اور ابن زیاد کے اس ظلم کا اور حقیقت آپ کے سامنے آنے لگی ہے اب جناب جی شیم اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہاں اتبا تھا حسین سے یہ قبول کر رہا ہے تو یہ تین باتیں دے رہا ہے حسین سے یہ تین میں سے کوئی بات تو قبول کرنا چاہتا ہے جب کہ وہ تو تیرے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا سین تو تیرے پہلو میں اگر بیٹھ گیا اللہ کی کسم یہ شمر کہہ رہا ہے اللہ کی قسم اگر تیرے علاقے سے چلا گیا بیت نہ کی اس نے اس کی طاقت بن جائے گی جب طاقت بنے گی تو کمزور ہو جائے گا اس کی طاقت بن جائے گی وہ تیری حکومت کا عراق کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا لہذا تیری بہتری اسی میں ہے اس کو کہو میری بیعت کر اگر تیری بت کر لے تو, تو اس کو سزا دے تیری مرضی معاف کرے تیری مرضی دونوں اختیار تیرے ہاتھ میں ہوں گے لیکن وہ پھر دوبارہ تیرے مقابلے میں اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا تیری حکومت تو بچ جائے گی ابن زیاد کا دماغ بگڑ گیا شمر کی اس شرارت سے شمر کے اس فتنے سے شمر کی اس بکواس سے جب اس کا دماغ بگڑا اس نے کہا ہاں ٹھیک کہا تم نے اپنے ساتھ سے کہا یہ مخاط لکھ رہا ہوں حسین کو میری بیعت کی دعوت دے کرے تو ٹھیک ورنہ اس کا سر قلم کر دے اور اس کے ساتھیوں کو مار دے ایسے ہی خط پہنچا امام عالی مقام نے فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا یہ میرے لیے ذلت ہے اس کی اجازت کتان نہیں بنتی اب بات سمجھنا ان کے عقیدے کا امام شیخ الطفا جس کو بولتے ہیں یعنی روئے زمین کے شیعوں کا اتفاقی امام شیخ الطفہ یعنی طائف شیعہ جماعت شیعہ کا متفق علی شیخ ابو جعفر توسی یہ پانچویں صدی کا بندہ ہے چوتھی بھی پائیے پانچویں پائیے یہ لکھ رہا ہے اس کی عبارت بھی سنا دیتا ہوں کیونکہ تھوڑی سی اس کی عبارت مختلف ہے دوسروں سے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے سلام قال عمر بن سعد اختار امین امر رجور فہ ابن فی یور یہاں پر یہ لفظ ہے امام حسین نے تین باتیں جو پیش کی یہاں پر امیر المومنین کا لفظ نہیں ہے یہاں پر ایک عجیب لفظ ہے ادھر لفظ ید یزید میں یزید کی بات کرتا ہوں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں ابنو امی وہ میرے چچا کا بیٹا ہے فرما رہے ہیں یزید کون ہے افسوس ہے ان لوگوں پر جو حسین کے چچا کو بھونکتے ہیں جن کو حسین اپنی زبان سے چچا کہہ رہے ہیں وہ کون ہے حضرت معاویہ ہے رشتے میں چچا لگتے ہیں واقع چچا لگتے ہیں رشتے میں تو وہ کہہ رہے ہیں امام حسین بولو امی وہ میرے چچا کا بیٹا ہے یا میرے متعلق جو رائے قائم کرے گا اچھی رائے ہوگی کیا بات اب یہ آگے خود لکھتا ہے اللہ اکبر و کبیرا فلم یہ شیخ طائفہ ابو جعفر تسی لکھ رہا ہے اس کی برت پڑھ رہا ہوں فلما را علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا قوم کا اقدام یعنی کیا مطلب کہ وہ تو یہ باتیں نہیں مان رہے وہ تو اور بات کر رہے ہیں کہ بات کر رہا اب آپ نے عالما جان لیا انہو ان داخلہ تحت حکم ابن زیاد اگر ابن زیاد کی بیعت کرتے ہیں اس کی اس کی بیعت سے اس کی محکومیت کرتے ہیں اس کے حکم کے پابند بنتے ہیں جو مرضی کرے تو تعجل ذل دل والعار ذلت اور ہار شرمندگی بہت جلد ہو جائے گی میری وہ آلام رو میں باد قتل میں اس کی بات بھی کر لوں گا پھر بھی یہ مجھے قتل کر دے گا جا محاربا ولن سے تو امام حسین نے اب یہ خود میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ امام حسین پاک کا اس بات پہ اڑنا یہ ضرور بنتا تھا ان کی شان کے بالکل مطابق بنتا تھا کیوں خلیفہ تھا یزید اس کی اجازت عزن کے بغیر اس نائب کا امام حسین جیسے عظیم شخصیت مبارکہ کو اپنا پابند بنانا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 امام سے اس کا مطالبہ کیا اس ناجائز کام پر امام نے جان دینا صحیح سمجھا لیکن یہ غلط بیعت لانتی بیعت جائز نہ سمجھی اسی بات پر امام علی مقام کو سید و کہا جاتا دنیا کے لوگ بٹھا دو بڑے بڑے, بڑے بُلا بٹھا دو امام حسین کو سید و کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں سید و پر دلیل پیش کر دیں ثابت سید الشہدا کیسے بنتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا سیدا امی حمزہ میرا چچا حمزہ سید ہے پھر فرمایا وہ شخص جو کسی حاکم کو ظالم کو حق کہے منہ پر اور وہ اس کو قتل کر دے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 اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا میرا چیلنج ہے ایک کروڑ روپیہ نقد انعام دوں گا اگر کوئی بندہ میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر دے آل سنت و جماعت کی صحیح تاریخ تبری جو اس وقت دار ابن کثیر دمشق بیروت کی چھپی ہوئی میرے ہاتھ میں ہے یہ جلد نمبر چار ہے صحیح تاریخ تبری اس میں بھی وہی الفاظ ہیں بے نہیں وہی الفاظ ہیں ایک حوالہ سنیوں کا ہو گیا بیس حوالے شیوں کے ہو گئے کتنے بیس حوالے میرے بھائیوں تو یہ ہے حقیقت کربلا کے بلا کا جو پس منظر جس کو کہا جاتا ہے نا کہ آخر اتنا بڑا سانحہ کیوں پیش آیا اس کی حقیقت یہ ہے چھپانے والوں نے اس حقیقت کو چھپایا تیرہ سو سال بڑے بڑے ہمارے اکابرین اس حقیقت کی چان بین کے لیے انہوں نے اقدام نہ کیا جن حضرات نے اسی حقیقت کو سمجھا انہوں نے بیان کیا لیکن بعد والے تاخیر کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ حقیقت چھپتی چلی گئی لوگوں کے سامنے کچھ ڈالا گیا کتابوں میں کچھ ہے اب اگر امیر المومنین کہنا امام حسین کا یزید کو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا فرمانا اگر یہ امام حسین کی ہوتی ہے تو ہین اس سے تو جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے وہ کتابیں ان کے لکھنے والے یہ سارے امام ان کے یہ سب کے سب گستاخ امام حسین بن گئے لکھا تو انہوں نے میں نے تو سنا ہے مجھے بنتا ہوں اگر نہ ہو اب یہ جو شیعہ سادے لوگ ہیں ان کو اپنے مولویوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بتاؤ جو چشتی نے کہا ہے یہ ٹھیک ہے یا جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک یہاں پر آخری بات بہت ضروری سمجھتا ہوں یہ منتالا امال اور بڑے دلو... کئی حضرات نے ان کے یہ در حقیقت ابو مخنف جو ہمارے تمام امام محدسین کے نزدیک جرح و تعدیل کے نزدیک بل اتفاق کذاب ہے ہمارے امام علیہ سنت نے فتح عرضیا میں خود لکھا ہے کہ سب کا اتفاق ہے کہ ابو مخنف کذاب کزاب نے ایک کہانی گھڑی اس حقیقت کے مقابلے میں اس نے یہ گھڑی اس نے کہا بن سمان ایک شخص ہے وہ امام حسین پاک کے گھر والے محترمہ زوجائے محترمہ سیدہ رباب پاک سلام اللہ کا غلام تھا تو وہ کہتا ہے میں تو قدم قدم مدینہ سے مکہ مکہ سے عراق عراق آخری دم تک ساتھ رہا ہوں میں نے یہ بات نہیں سنی جو لوگ کرتے ہیں صرف اتنا ہی فرمایا تھا مجھے کہیں زمین وسیع میں جانے دو اب بات سمجھنا اس کا جواب میں شیعہ حضرات کے گھر سے دینا چاہتا ہوں عباس قمی نے منتخب امال وغیرہ باز میں نقل کر کے اور کہا لگتا ہے ایسے کہ عمر بن سعد نے اپنی طرف سے یہ جی بات ڈال دی ہوگی لیکن میں اس عمر اقبا بن سمعان کی ہی حقیقت کھولتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے <تصفح> <تصفح> یہ دیکھو مجم و رجال الحدیف المام شیعہ مذہب کا امام خئی ایران سے چھپی ہوئی بیروت حتر سے اور پھر یہ بندہ ادھر کا ہے ایران کا یہ حضرت ان کے جو راوی نا شیعہ مذہب کے حدیثوں کے راوی ان حدیثوں کے راویوں پر یہ کتاب ہے ان کا تعارف ہے اس میں تو اس کی جلد جو ہے نا جلد نمبر بارہ یہ سات ہزار سات سو چھتیس پن اکما بن سمعان کا ذکر ہے جو لکھا ہوا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں میں نہ صحاب الحسین علیہ السلام اکما بن سمعان یہ شیخ توسی نے لکھا ابو جعفر توسی اس کی کتاب کیا ہے اس کی رجال التوسی یا رجال الشیخ اس کو بولتے ہیں الش میں صحاب حسین یعنی امام حسین کے ساتھیوں سے اس کو شمار کیا اب اگلا جو جملہ ہے اس پر ذرا غور کرنا وسطا بینا یاد حسین علیہ السلام یہ شخص بن سمعان امام حسین کے سامنے شہید ہو گیا اور یہ ملتا مال وغیرہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے واقع تسلیم علیہ زیادہ تر راجا اب بات سمجھنا اقبا بن سمعان کہاں شہید ہو گیا یہ ان کے مذہب کا سب سے بڑا ٹھیکار وکیل زعی شیخ الطفہ جس کو کہتے وہ کہہ رہا ہے کہاں شہید ہو گیا امام حسین پاک کے سامنے شہید ہو گیا وسطا بہنا یاد اسین حسین پاک کے سامنے بتانا حسین پاک کے سامنے جب شہید ہو گیا تو بعد میں کسی راوی کو کیسے بتا دیا کہ میں سارا رستہ ساتھ رہا ہوں یہ بات امام حسین نے نہیں کہی یہ بات اس نے کہاں بتائی مرنے کے بعد کس کو بتائی شہید تو ہو گیا امام حسین کے سامنے وَعَم بعد المار من مینا عام وہ خاص تھا نا کیونکہ وہ تو امام ہے شیخ الطفا تو امام ہے three. اس نے تو کہہ دیا کہاں مرا امام حسین کے سامنے مر گیا لیکن کہتا ہے بعض عام عرخین میں سے کسی نے لکھا ہے کہ انہو من و ونجا کہ یہ عاشق مار سے امام حسین کے جب جنگ ہو رہی تھی تو دکی لگائی اور بھاگ گیا وہ اور نجات پا گیا اب اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا عاشق تھا امام حسین شہید ہو رہے ہیں اور یہ درگی لگا کے بھاگ رہا ہے وہ ظالم اگر تو ہوتا امام حسین کا تو کہتا ہوئے پہلے امام نہیں پہلے میں جب تک ہماری جان ہے امام پر کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے خیر اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک فرضی شخص بنایا گیا جس کے متعلق کبھی تو یہ جھوٹ چل گیا کہ یہ کون ہے شہیدوں کی ہے کہاں امام حسین کے سامنے اور کبھی آ گیا نہیں جی امام حسین کے سامنے سے درکی لگا کر بھاگ گیا سمجھ نہیں آ رہی تو معلوم ہوا یہ اسی وجہ سے کسی ان کے بڑے محقق نے اکما بن سمان کی کہانی کا اشارہ تک نہیں کیا ذکر تک نہیں کیا وہ سمجھتے تھے یہ جھوٹ ہے اور جو میں آپ کو سنوات سنا چکا ہوں یہ سچ ہے میرا چیلنج ہے اگر کوئی اس کا جواب دے دے تو بندہ ناچیت رجوع رہے گا معافی مانگے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اگر جواب نہ بن سکے تو کم از کم اتنا ضرور کرو خدا سے نہیں ڈرنا تو امام حسین سے تو ڈر جاؤ ایسی پاک ہستیوں کی جو صحیح اور سچی باتیں ہیں ان کو چھپا کر جھوٹھیوں کو بنا بنا کر لوگوں کے سامنے ڈالنا اور پیسہ کمانا یہ کسی حسینی کا کام ممکن ہی نہیں ہے کسی حسینی کا کام نہیں ہے خلاصہ حقیقت یہ نکلی کہ امام حسین پاک اور کربلا کا ذمہ دار ابن زیاد اور ابن سعد ہیں یزید نہیں اس پر شیعہ سنی جو محققین لوگ ہیں وہ سب متفق باقی ہاؤں میں باتیں اچھالنے والے اچھالنے والے ڈالنے والے سمجھ نہیں آ رہی ان کا کیا نام ان کا کیا تسکر اور اس سے پتہ چل گیا یزید یزید پر جو زمانے میں لانت ڈلوائی ہے اب ان کا کیا بنے گا کہ مجرم تو کوئی تھا بنا کس کو دیا کیوں دیا کہ اس کی آر میں صحابہ کرام پر زبان کھولنے کا موقع ملتا ہے جو اگر یہ تین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا تو یزید کے ہاتھوں تک یہ تین کیسے پہنچا اس کا مطلب ہے کہ یزید کے ہاتھوں تک یہ دین پہنچایا گیا ششید کے ہاتھوں میں دین کس نے پہنچایا تھا ششید کو خلافت کے لیے سلیکٹ اس کے باپ ماویہ نے کیا تھا ماویہان کا بیٹا تھا اب بات اور پیچھے سے چلی گئی اب ہم پوچھنا چاہیں گے اس کا مطلب ششید مرضی سے تخت میں نہیں بیٹھا اسے اس کے باپ نے بھی تھا اب اُسے اس کے باپ کو دمش میں کس نے بھیجا تھا اس کے باپ کو دمش کے ہاتھوں کس نے بنایا تھا اس کے باپ یہ کرم نوازی کس نے کی تھی تو کہتے جی تیسرے خلافت کے دور میں ششید کو پورا دمشک دے دیا گیا تھا دوسرے خلیفہ نے اس کے نام پہ خط لکھ دیا تھا اس کا مطلب ہے کہ اسے تیسرے خلیفہ نے تھا اب تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کس نے کیا تھا کہ نشورہ کمیٹی نے کیا تھا وہ کمیٹی کس نے بنائی تھی وہ دوسرے نے بنائی تھی وہ دوسرے کو کس نے بٹھایا تھا وہ پہلے نے بٹھایا تھا اس کا مطلب اس نے یزید ہی مجھ نے بنائی تھا جس جس نے وہ تلوار جو ساری زندگی کفر کے خلاف چلی تھی پچیس سال نیام میں کیوں رہی اتنا بڑا جنگ جو اور اتنا بڑا بہادر مدینے میں ہو اور خالد بن ولید جیسا ڈاکو لسکر اسلامی کی سرد اتنا بڑا اتنا بڑا فاتح اسلام مدینے میں ہو اور گنڈے لٹے ڈاکو چور اچیرے تلواریں نکال کے اسلام کے لمبردار بن جائے پڑھو کردار کے کون کس کردار کا مالک تھا ابو سفیان جیسے کافر کا بیٹا شام کا حاکم بن جائے جو اصل مدعا ہے اب ابن زیاد کی طرف جاتے ہیں تو صحابہ پر زبان نہیں کھلتی یہ اصل مسئلہ ہے اللہ حج شانہ ہمیں صدق پر رہنے کی توفیق تھا